مدری چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے اور ہمارے حاضرین سلسلہ آج ہمارا چھٹا ہے ذوق نات کا ویسے تو بارہواں سلسلہ ہے فیضان اعلی حضرت کا لیکن چھٹا سلسلہ ہے ذوق ناد کا آئیے شروع کرتے ہیں اپنا چھٹا مدری مقابلہ اور ذوق نات کا یہ پری کوارٹر فائنل آخری ہے آج فیصلہ ہوگا کون سی چار ٹیمیں ہم سے آج جدا ہو رہی ہیں نعرہ لگائیے فیضان اعلی حضرت سلام رہے مسل کے سلامت مدری چینل کے ناظرین اگر آپ اچھی ڈرائنگ بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں کوئی تو ہمارے نمبر فالو کیجیے ڈبل پر آپ یہ اسکیٹس بھیج سکتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں شبہ تعلیم کی ٹیم کے ہیں محمد محشید اختاری انہوں نے مجھے اتنی ساری نیتیں بھیجی ذوق نعت میں شرکت کی تو میں نے کہا ماشاء اللہ کہ ذوق نعت کے ذریعے کیا کروں گا اچھی اچھی نیتیں تو ضروری ہے نا کیا فرماتے ہیں اچھی اچھی نیتیں نہیں ہوں گی تو ثواب کیسے, کیسے ملے گا آپ لوگوں نے بھی نیتیں کی ہیں آپ بھی نیتیں کیا کریں تاکہ اتنا سارا وقت لطف بھی آتا ہے مزہ بھی آتا ہے اور ساتھ میں ثواب بھی ہاتھ آئے ہے نا آئیے شروع کریں اپنا مدری مقابلہ آج چھٹا راؤنڈ ہے دو ٹیموں کے درمیان مدرسۃ المدینہ لل بنین یعنی بچوں کے لڑکوں کے مدرسۃ المدینہ کے یہ نمائندے ہیں ٹیم ہے اور مکتبت المدینہ کی ٹیم ہے ہمارے بہت ہی پیارے پیارے یہ دو شوبہ جات ہیں اور بہرحال کسی ایک نے آج پیچھے جانا ہے اور کسی ایک نے آگے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے بہت ہی پیارے پیارے اسلامی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے ان کی کیسی تیاری ہے کس میں ہے کتنا ذوق نات چھ مراحل سے انہوں نے گزرنا ہے دکھائیے وہ کون سے چھ مراحل ہیں چھ سیگمنٹ دیکھتے ہیں کن سے انہوں نے گزرنا ہے آج یہ چھ مراحل جو ہیں اگلے مقابلے میں یہ نہیں ہوں گے ان سے کچھ تبدیلی ہوگی اگلا مقابلہ جو ہے وہ کوارٹر فائنل کا ہے ہم سیگمنٹس میں چینجنگ لا رہے ہیں یہ پرٹر فائنل کے تھے مدنی اشار کی تکرار درست کیجیے ایک لفظ ایک شیر نصیب آپ کا حروف تحجی سوچ سمجھ کر چھ مرائل سے گزر کر جس کے زیادہ پوائنٹس ہوں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ ہماری جو پانچ ٹیمیں جو پیچھے رہ گئی ہیں ان میں سے بھی آج فیصلہ ہوگا کہ کوئی دو ٹیمیں جو زیادہ پوائنٹس لے کر پیچھے رہی ہیں وہ بھی آگے بڑھ جائیں گی انہیں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا لہٰذا دیکھیں گے کہ کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے پھر بھی آگے بڑھ جائیں گے ہماری مدنی نامات کی ٹیم ہماری آئی ٹی کی ٹیم مدرسۃ المدینہ معاف کیجئے گا ہمارے جو مزید جو ٹیمیں ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمارے والے تو مزید اس طرح کی پانچ ٹیمیں ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں اور آج فیصلہ ہونا ہے کہ کسی دو ٹیموں نے آگے بڑھنا ہے اور چھ چار ٹیموں نے آج ہم سے رخصت ہونا ہے انشاءاللہ ان کو بھی دیں گے اور تائف وغیرہ کے ساتھ انہیں رخص کریں گے ہمارے سلسلوں میں انہیں دوبارہ بلانے کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ آتے رہیں دل برداشتہ نہیں ہونا ہوتا یہ تو مدری مقابلہ ہے کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے رہتا ہے چھتیس اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہے اور بہرحال کسی تین نہیں آگے بڑھنا ہے فائنل میں اور ان شاء پچیس سفر المظفر کو عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں دھوم دھام سے جشن رضا منائیں گے اور جشن رضا والی رات ہی ان اللہ ذوق ناد کا تیرواں سلسلہ ہوگا یعنی فائنل سلسلہ ہوگا ان آئیے شروع کریں اپنا پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے مدنی اشار کی تکرار مدنی اشار کی تکرار جس کو عام الفاظ میں بیت بازی کہتے ہیں ہم ایک شیر میں پڑوں گا اس کے اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے آپ شیر پڑھیں گے شا. تین منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد تین منٹ کے اندر اندر کسی کا پلہ جک گیا کوئی ایک طرف کی ٹیم اپنی باری کا شیر نہ بتا سکی تو ان کو دو پوائنٹ نہیں ملیں گے ورنہ دونوں کو دو دو پوائنٹ دیے جائیں گے آخری حرف سے نہیں بلکہ دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شیر پڑنا ہوتا ہے شا. آپ بھی تیار ہو جائیں ہم آپ میں سے بھی دو کو ان موقع دیں گے تو دیکھتے ہیں آپ کیسی تیاری کر کے آئیں. اپنا اپنا تعارف بھی کرائیں دانش اتاری محمد دانش اتاری ماشاء اللہ محمد صدیق اتاری صدیق اتاری, اتاری، یہ ہمارے مدنی چینل کے ناخوا ہیں محمد شاکر اختاری محمد شاکر اتاری آپ دونوں دانش بھائی اور شاکر بھائی مدرسۃ المدینہ کی ٹیمز جی جی سے ہیں، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں مدرسۃ المدین میں نازم ناظم ہے ماشاء اللہ نازم کا کیا کام ہوتا ہے ناظم کا کام مدرسے کو سنبھالنا ہوتا ہے مینجمنٹ اور تمام معاملات مدرسے کے اس کے پاس ہوتے ہیں جی تو آپ تو مارتے بھی ہوں گے پھر ایسا ہوتا ہے مار پیٹ ہوتی ہے ہمارے مدرسوں میں نہیں الحمد ایسا نہیں ہے مارنے کی ترکیب بھی نہیں ہے مارنے کی, کی اجازت, اجازت, بھی اجازت ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بچوں پہ مدنی منوں پہ شفقت کا سلسلہ ہوتا ہے دانش بھائی کیا کرتے ہیں میں بھی نازم ہوں اچھا آپ بھی نازم ہیں دو دو نازم ہیں اور بیچ میں ہمارے ناپخوا ہیں تو آج دیکھیں کیسی نظامت کا مظاہرہ کرتے ہیں یہاں نظامت نہیں چلے گی یہاں تو ذوق ناد چلے گا ماشاء اللہ ٹیم مکتبت المدینہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کا تعارف لیتے ہیں محمد راحیل اطتاری ماشاءاللہ اللہ مجلس مکتبۃ المدینہ محمد یونس رضا محمد یونس اتاری ہمارے مدنی چینل کے ناخواہیں ہیں محمد محسن آزاد اتاری محسن آزاد اتاری ماشاءاللہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے مکتبۃ المدینہ میں کیا کرتے ہیں آپ جی مکت مجلس میں مکتبۃ المدینہ کی مجلس میں ہوں اور شعبہ ہوم سروس کے ڈپارٹ ہے ہمارا ہوم ڈیلیوری ہوم آپ اس میں ہوتے ہیں جی اچھا تو سروسز کرنا آپ کا کام ہوتا ہے یا ہم ہمارے رائڈرز ہیں اچھا پاکستان میں اس کو فالو اپ کرتے ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے تو ہمارے ناظرین بھی چاہیں تو آرڈر دے سکتے ہیں جی جی ہم المدینہ کے پروڈکٹس جو ہیں جی وہ دے سکتے ہیں جی بلکہ جی اگر بارہ سو سے زائد کے پروڈکٹس ہوں گے تو ڈیلیوری چارجز, جی چارجز بھی نہیں لے گے ہیں چارجز بھی نہیں کم از کم بارہ سو روپئے کا آرڈر ہوگا ہمارے آزاد بھائی Uh, میرا جو کام ہے مکتبۃ المدینہ میں فالو اپ کے حوالے سے کام ہے اور ہفتہ وار اس کا جو اعلان بنتا ہے اس کا پروسیس پورا میرے پاس اچھا اچھا اچھا ماشاء اور اسٹاکنگ کے اعتبار سے کتب اور رسائل کا کام اللہ برکت دے آپ کو آپ کے شعبے کو ہم سب کی دعوت اسلامی کو خوب ترقی آتا فرمائے آج سوشل میڈیا پر ہمارے ناظرین سے رائے لی گئی کہ آپ ان دونوں ٹیموں میں سے کس کو زیادہ اپنی رائے سے نوازتے ہیں کون سی ٹیم آج جیتے گی آپ کے حساب سے ان کی تصاویر بھی آویز آتی اب دیکھتے ہیں کہ کس کو زیادہ ووٹ ملے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ہمارے سوشل میڈیا کی رائے میں اور بعض اوقات وہ رائے غلط ہو جاتی ہے مکتبت المدینہ والوں کو 71 ون رائے ملی اور 29 نائن رائے مدرسۃ المدینہ والوں کو ملی ہے اب دیکھتے ہیں کہ رائے کا بھرم کتنا رہتا ہے بہرحال آپ کی رائے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اصل تو یہاں پر محنت اور وقت کا دماغ حاضر رکھنے کا مظاہرہ ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا پہلا راؤنڈ میں پڑھوں گا پہلا شیر اور آپ اس سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے شیر ہے بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شم وہ لے کر آیا ہمارا نبی شین سے شیر پڑیں گے آپ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے ہر شیر پر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں اور ایسا جذبے کا مظاہرہ ہو کہ شیطان بھاگ جائے شین شور مہنوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا ساقی میں تیرے صدقے مید رمضان آیا سبحان اللہ امیر اعلیٰ حکت کا شیر پڑا آپ نے شور مہنوں سن کر ساقی سین سرور کہوں کے کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل جیبا کہوں تجھے سبحان اللہ با بے دھائی منٹ باقی اب اتنا مشورہ کرنے کا وقت نہیں ہے بے بلا لو پھر مجھے ایشا ہے بہاروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سبحان اللہ میں میم مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش نہیں. آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور, سرور آ, رہا آ رہا تھا سبحان اللہ نہ ہم کاش آتے نون ایک منٹ پچپن سیکنڈ باقی ہیں نارے دو زخ کو چبن کر دے بہارے آرف ظلمت حجر کو دن کر دے نہوئیں جو کہہ لیں عربی میں زوا اردو میں زوئیں جی پڑھیے دو پوائنٹ اس میں اب تک کوئی نہیں لے سکتا نہیں لے سکا پانچ مقابلوں میں ٹائی ہی ہوا ہے یہ والا راؤنڈ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں ڈیڑھ منٹ باقی ہے ظ زو. زو سے شیر پڑھنا ہے مکتبت المدینہ والوں ان کے پاس تو ساری کتابیں بھی ہوتی ہیں نعت کی جی پڑھیے اتنا ٹائم آپ لیں گے ایک منٹ بارہ سیکنڈ پورے پورے اسی میں لے لیں گے یا پھر آپ مان لیجئے کہ آپ کو یاد نہیں ہے ظاہر تہبہ روزے پہ جا کر ہاں بھائی مان لیں گے ظاہر تہبہ وہ تو زی ہے زے آپ کو پڑھنا ہے غوا سے ایک اور ہمت کر لیں نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ بھائی انہوں نے چن کر شیر دیا اور انہوں نے مان لی کہ نہیں آتا غوا سے شیر نہیں سنا سکرے ٹائم کو روک دیا جائے ہماری ٹیم مدرس المدینہ نے پہلی بار اس مرحلے میں دو پوائنٹ حاصل کر لیے آپ اس مرحلے میں آگے بڑھ گئے ہیں لیکن ابھی بہت سارے مرائل باقی ہیں خیریت ہے گھبرا تو نہیں رہے مدری مدر چینل پر آنے میں بھی گھبراہٹ ہوتی م. ہے بعض اوقات ضور پہ کوئی شعر آپ سنائیں گے زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھ کو زن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے ہوگا ظاہر میں میرے گل ہیں حقیقت میں میرے نقص اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر ہے دو شیر آپ نے سنائے دوسرا ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں آقا دو جلد آ کر ایک شیر سنا دیا سبحان اللہ ہماری ٹیم مدرس المدینہ کے لیے زور سے سبحان اللہ کی صدا ہے اللہ یہاں پر بھی ہمارے حاضرین کی کافی تعداد ہے اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے دو پوائنٹ کا یہ مرحلہ تھا اور مدرسۃ المدینہ والوں نے شروع میں ہی ایسا مظاہرہ کیا ہے ذوق نات کا کہ مدنی اشار کی تکرار میں یہ آگے بڑھ گئے ہیں حاضرین میں سے کون آئیں گے دو باپو آ جائیں میدان میں آپ لوگ دل چھوٹا نہیں کرنا کون آئیں گے جن کو واقعی مقابلہ کرنے کا بھی شوق ہو آپ کریں گے پہلے تو نہیں آیا آپ آئیے بڑے ابھی آ جائے تو دیکھیں شاید مدنی منا اس کو ہرا دے آپ ہیں اشار یاد ہے آپ کو آ جائیں چلیں ان کو لے لیں ادھر آ جائیں جی کیا نام ہے آپ کا محمد حماد التاری حماد التاری کیا کرتے ہیں جامعہ آپ جامعات اچھا کتنے سال کے آپ پندرہ ففٹین ایئرس چلے گیے محمد عثمان التاری مدینہ فیضان مدینہ مدین کے مدرس المدینہ والوں کے ساتھ ہی کھڑے ہیں چلے بھائی پہلا شعر میں پڑھ رہا ہوں آپ آگے پڑھیے گا ٹھیک ہے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی الف ان کی مہک نے دل کی گنچے کھلا دی ہیں جس راہ چل گئے کوچے سبحان اللہ سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے گرے دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا شہنشاہ امم ہو سبحان اللہ کرم کاف کب گنا سے کنارا میں کہوں گا کہ کب کبھی میرے اللہ بنوں گا اللہ ناریوں کا دور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کا لے جانا اللہ میری جی پاک میں بچہ بچہ نور کا دور نور تیرا سب گھرانہ مدری کی زیادہ اچھی تیاری لگ رہی ہے اشاء میری سالت ہے عالم تیرا پروانا تماہے نبوت ہے جلوے جانا اللہ لگ انہیں کو نہیں کھڑا کرتے باپ یہاں ٹیبل پہ جلدی پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس نہیں مدد نہیں کر سکتے پھر تو چلتے ہی رہیں گے یہ تو ماہ باپو کی ٹیم ہار رہی ہے نہیں باپو کی ٹیم کبھی نہیں ہارتی ہے باپو ہے نا نہیں آ رہا چلیں بھائی حماد رضا کو ملے گا انشاءاللہ شاء ان کے لیے سبحان اللہ کی صدایں بھی ہو ان کو ان کو بھی تحفہ دے دیں انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی ماشاء اللہ, ماشاء اللہ مدینہ مدینہ ان دونوں کو تحفہ دیے جائیں گے انشاءاللہ شاء اپنے مبارک ہاتھوں سے نوازیں اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں دونوں ٹیموں کا کیا ہے سکور کس کے ہیں کتنے پوائنٹس اور جو زیادہ پوائنٹس لیں گے انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا بدرس المدینہ والے بہت جذبے میں دکھائی دے رہے ہیں دو پوائنٹ کی برتری ہے اور نفسیاتی طور پر بھی یہ اس طرح سے آگے بڑھ گئے ہیں اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجیے اس میں کچھ درست کرنا ہے آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں فلو البیب کیا میرے پاس ہے پزل باکس اور دونوں ٹیموں کو باری باری ایک ایک شیر اسکرین پر دکھایا جائے گا اپنی اپنی باری پر یہ اس شیر کو یہاں پر بنائیں گے اس کے پزل یہاں لگائیں گے جس ٹیم نے کم وقت میں لگایا وہ پوائنٹس حاصل کریں گے وہ آگے بڑھیں گے اس مرحلے میں فاسٹ رفتار کا فیصلہ ہے جو زیادہ جلدی شیر بنائیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے دونوں کو ایک ایک شعر دکھایا جائے گا okay. ٹیم مدرسۃ المدینہ والے تیار ہیں जی, جی, جی. آپ کو ایک شیر دکھایا جائے گا آپ کو وہ شیر یاد ہو جائے تو آپ اسے یہاں پر بنائیں گے دکھائیے ان کے لیے کون سا شیر ہے شیر شاہ کون جلوا نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا ہاں بھائی آپ کا یہ ہے مکتبت المدینہ یہی ہے نا چیک کر دونوں کو الگ الگ شیر ملیں گے میرے خیال سے آپ کا ادھر ہے ابھی آپ کا وقت شروع نہیں ہوا ہے نا چلے بھائی کون آئے گا آپ آئیں گے چلے آئیے شاہ کونین آپ کو شیر یاد ہے پورا ایک بار سنا دیں آج جلوان ہو گیا رنگ عالم کا بالکل آج نہیں ہے شاہ کون جلوانما ہو گیا آپ خود بنائیں گے آپ کے اسلامی بھائی وہاں کھڑے رہ کر آپ کی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے شاہ کو شاہ کون جلوانما ہو گیا رنگ آلم کا بالکل نیا, نیا ہو گیا لگا. جتنا تیز ہاتھ چلے گا شاید. اتنی ابھی تک چار پزل لگے ہیں جتنا تیز ہاتھ چلے گا اتنا زیادہ موقع ہے نمبر پانے کا اڑتیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اب تک ایک مصرا بھی پورا نہیں ہوا پچاس ایک منٹ ہو چکا ہے وقت کافی ہو چکا ہے آپ کا شیر مکمل ہو چکا ہے ایک منٹ اکیس سیکنڈ میں ایک منٹ اکیس سیکنڈ میں انہوں نے شیر مکمل کیا ہے آپ دیکھیے ناظرین شاہ کون جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا ماشاءاللہ اللہ بھائی آپ نے ایک منٹ اکیس سیکنڈ یعنی ان کو اس سے کم کا ٹارگیٹ دیا ہے اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے ریموو کریں ہماری ٹیم مکتبت المدینہ والوں کو اچھا ٹائم مل گیا ہے کافی وقت ہے یہ تو ایک منٹ اکیس سیکنڈ ورنہ پینتالیس چھیالیس میں ملتا ہے یہ تو اب ان کا شعر آئے گا نا پتا ان کا شعر آئے گا تو پتا چلے گا آپ کا کوئی شعر ہے شعر تو نہیں ہے شعر ہے اسکرین پر دکھائیں گے مکتبت المدینہ والے کون سا شعر درست کریں گے یہاں پر پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارا شعر ہے آپ کو یاد ہے کون آپ آ رہے ہیں آئیے آپ کے فضل دھیان رکھے ہیں اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے بڑی اسپیڈ دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ دو نمبر کی ویسے کمی ہے انہیں اٹھا کے دے سکتے اٹھا کے نہیں دے سکتے لگا موٹا ماشاء اللہ تھرٹی سیکنڈ میں کافی فضل لگا لیے ہیں پن سیکنڈ ہوئے ہیں دیکھ لیجیے شیر درست لگانا ہے مولا اللہ اکبر اللہ پوچھے گا مولا پوچھے گا پوچھے گا ایک ہی جگہ مولا رکھے پوچھے گا نہیں پوچھے گا جی جی شیر مکمل کرنے کے بعد بھی انہوں نے ایک وڈ جو تھا وہ پورا نہیں کیا تھا ایک منٹ سترہ سیکنڈ میں پورا ہو گیا تھا آپ نے ہے لگا کے رکھا تھا ایک منٹ چونتیس سیکنڈ میں شیئر مکمل ہوا اس لیے آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گی حالانکہ آپ نے درست کر لیا تھا ایک ہے یہاں لگا رہا وہ غلط ہی ہو گئی کوئی بات نہیں اپنی جگہ پر تشریف ले جائیے हमारे यूनो सत्तारी نے بہت اچھی کوشش کی لیکن بار آس بار پھر میں سمجھ رہا تھا پوائنٹ لے لیں گے لیکن یہ ہے میں آپ کا کام تھوڑا سا مسئلہ کر دیا کوئی بات نہیں ہوتا ہے ایک منٹ چونتیس سیکنڈ میں انہوں نے لگایا ہے ان سے کم میں کون لگائے گا کافی سارے ہیں آپ آ جائیں کیا نام ہے آپ کا محمد اختر رضا اختر رضا آئیے آپ کے پزل یہاں رکھے ہیں شیر آپ کو یاد ہے کون سا شیر ہے پوچھے گا مولا تو لایا ہے کیا کیا میں یہی کہوں گا نام محمد ٹھیک ہے یہ شیر لگا لیں گے ایک منٹ تینتیس سیکنڈ میں چونتیس سے کم میں کوشش یہی ہوگی یہ بھی لگا لوں گا ان شاء اللہ چلیے آپ پان بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی چل رہا ہے چلے دونوں کام ہوں گے ساتھ ساتھ اب آڈینس کو تو کچھ سکتے پان کھانے نہ کھانے کی بھی نیت کر لیں کبھی کبھی کھاتے ہیں آپ کا وقت جاری ہے سولہ سیکنڈ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جگہ پہ تو صحیح صحیح لگا رہے ہیں لگتا ہے اگلے سال زوک نات میں ٹرائی کریں گے 53 سیکنڈ ہو گئے ہیں دوسرے بھی رکھے ہیں یہی تو کمال ہے انہی میں تھوڑی ہے سب کسی دوسرے شعر کے پزل بھی اس میں ہوتے ہیں آپ کا وقت ہے ایک منٹ تیرہ سیکنڈ ہو چکے ہیں جلدی کیجیے آپ نے لگتا ہے کہ ان سے آگے نہیں نکلنا ہے مدنی کافلے میں جانا ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ چھوڑ دیجیے انہوں نے شیر ایک منٹ پینتیس سیکنڈ ہو گئے شیر پورا ہوتے میں کچھ ایک ورڈ باقی ہے ان کے لیے پھر بھی سبحان اللہ کی سدا مدنی قابل میں شرکت کریں گے کتنے دن تھری ڈیز انشاءاللہ جلد اسی ماہ میں کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی برکت دے دے ان کو توفا دے دیجئے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے درست کیجیے میں ہماری ٹیم مکتبت المدینہ ایک بار پھر پوائنٹ نہ لے سکی مدرسۃ المدینہ والے اب کافی مارجن سے آگے ہیں دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا ہے اب شروع کریں گے اپنا اگلا مرحلہ یہ ہوا مکمل اور دو پوائنٹ پھر نہیں لے سکے ہمارے مکتبت المدینہ والے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے ایک لف ایک شیر الفاظ دینے ہیں شیر پڑھنا ہے دوسری ٹیم کو آئیے سے شروع کرتے ہیں سلام دونوں ٹیموں کو تین تین شیر پڑھنے ہیں سامنے والی ٹیم تین تین لفظ دیں گے ایسا شیر پڑھنا ہے جس میں وہ لفظ آتا ہو پچیس سیکنڈ ہوں گے اور شیر کے پڑھنے کے لیے پہلا شیر دیں گے مدرسۃ المدینہ والے پہلا لفظ دیں گے بھائی آسان دیجیے گا کوئی ایسا نہ ہو کہ ملے ہی نہیں ویسے نمبر کی کمی ہے تین پوائنٹ ہی انہیں چاہیے جی تہارت تہارت نماز کی شرائط بتا دیں پوری کر دیں نہیں یاد آ رہا کچھ اور شہر کوئی اور دیتے کوئی اور دیتے نہیں دے سکتے آپ کا وقت جاری ہے اور آپ شاید منٹ ابھی وقت دو سیکنڈ ہے نہیں آتا رہا تہارت سے شیر آپ دیں گے اب پہلے اسلام کی مادرانے شفیق بانو آنے تہارت سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام مشہور شیر ہے بہرحال نہیں پڑھ سکے اب آپ دیں گے انہیں کوئی لفظ سم میں سم میں سم میں جی سین سم مین سم می سم سم پورا لفظ یہ اچھا سین میم میم می سم می عربی کا شعر ہے یہ ہے شیر عربی کا شیر نہیں ہے یہ لفظ اربی اچھا چلیں بھائی وقت جاری ہے بارہ سیکنڈ ہے سم میں آئین تو نہیں ہے سم آئین تو نہیں ہے سما سما خراشی نہیں وقت تو آپ کا ختم ہو چکا ہے جواب نہیں دے سکے آپ دیجئے سم قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار منکر ہے فضل حضور آ یہ لکھا تیرا ہاں سب میں نہیں وہ سم میں ہے بہرحال آپ نے شیر جو ہے نہیں ہے آپ نے پوچھا تھا شیر یاد تھا آپ کو چلیں بہرحال کوئی بات نہیں وقت کے اندر جواب نہیں دے سکے دے دیتے تو ہو سکتا ہے یہ ہو جاتا اگلا لفظ دیں گے آپ چشیدہ جی چشیدہ چشیدہ ہاں ہاں ہاں چشیدہ بہت ہی پیارا شیر آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے بہت ہی پیارا شیر بڑا ہی مزیدار دار شیر شاید ایک ہی جگہ پر یہ استعمال ہوا ہے اور کہیں تو نہیں ملتا آسان لے کریں کبھی کوئی وحم کر دیا کریں وقت ختم ہو گیا نہیں سنا سکے آپ سنائیں گے میرے کریم گنا زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت آج چشیدہ ہونا تھا میرے کریم گنا زہر ہے مگر آخر, آخر ہے کہ پھر بھی ہے آخر, آخر دیکھا آپ نے کتاب جی پکی بات ہے میرے کریم گنا زہر ہے مگر پھر بھی مگر آخر, آخر, آخر بھی کوئی بھی تو شہد شفات ششیدہ ششید ہونا تھا یعنی اے میرے آقا گنا تو زہر ہے ہم گناہ کر کر کے اس زہر کو اپنے اندر لگا رہے ہیں لے رہے ہیں لیکن آپ ہیں جو ہمیں شہد شفاعت چٹائیں گے انشاءاللہ اور جب کوئی شہد چٹایا جاتا ہے تو زہر باہر نکل جاتا ہے یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ہمارے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے انشاء اللہ یہ زہر دور ہو جائے گا چلے بھائی اب آپ اگلا لفظ دیں گے اب تک اس مرحلے میں کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں لیا بہجت بہجت بحجت بہجت دونوں ہے چلے میرے کو مجھے لگتا ہے یہ سنا دیں گے اس بار بیس سیکنڈ باقی ہیں خدائی کے بخشش سے چن چن کے لا رہے ہیں بارہ دس دس سیکنڈ نہیں مکتبت المدینہ والوں نے کم از کم دفاع اچھا کیا ہے دو سیکنڈ باقی ہے وقت ختم ہو گیا ہے نہیں بتا سکے بہجت بحجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے کہ فلکوار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا کہ فلکوار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا غوث پاک کی منقبت واہ کیا مرتبہ ہے؟ غوث ہے بالا تیرہ سے یہ شیر تھا دو دو شیر ہو چکے ہیں تیسرا لفظ شبی شبی کہاں سے نکال کے لاتے ہیں ایسے ایسے اشار جی اٹھارہ سیکنڈ نہیں ہے یاد سوچ رہے ہیں آ جائے گا یاد نو سیکنڈ باقی ہے باپو کو یاد آ گیا یہاں بھی دو تین ہاتھ اٹھ گئے ہیں اچھا چار سیکنڈ باقی ہیں وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے آپ سنائیں گے نہیں وہ سنائیں گے تو آپ کو نہیں آتا ہوا تو ذات حسن حسین ہے مصطفی ذات ہے اب نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام یہ اسی کے نام دو سبحان اللہ بڑا پیارا شیر مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کو بھی یہی ذہن میں تھا آپ کے ذہن میں کچھ اور تھا باپو وہ بھی سنا دیں مستفا کی شبی حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے آئے آئے آئے آئے سبحان اللہ چلیں بھائی آخری لفظ چک چک چک چلو بھائی پنجاب پہنچ گئے چک نمبر جی پنجاب اچھا وہ پنجاب والا نہیں ہے مجلی کافلوں میں جاتے تھے تو چک سنتے تھے چک بونجا جی سات چھ پانچ یاد نہیں آ رہا دو سیکنڈ باقی ہیں چلیں بھائی آپ شیر پڑھیں گے بحر و بر شہر و وڑا سہل و حجون اور دست و چمن کس چک پہ پہنچتا نہیں ہے دعوی تیرا کس کا شعر ہے یہ منقبت سے باقی منقبت کا شعر ہے کس چکے کون سے ہے کون سی چک پہ پہنچتا نہیں ہے دعوی تیرہ کون سی چک پہ پہنچتا نہیں داوا تیرا بہرحال یہ چک ہے یا چیک ہے یا چیک بک ہے یہ پتا نہیں ہے اس پہ زبر لگا چک کا یہ جو میں نے ارض کیا نا وہ کریا گاؤں یہی مراد ہے یہاں پر بہرحال دونوں ٹیموں نے اس مرحلے میں کسی کو کوئی نمبر لینے نہیں دیا ہے لیکن میں توفہ لینے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے آپ لوگ تبروکات لیں گے تعف لیں گے ایسا شیر سنائے جس میں لفظ جسم جسم ہے کوئی مدنی منا کوئی مدنی آج تو بڑی بھرمار ہے کل سیٹرڈے نائٹ ہے چھٹی بھی ہے हा? جسم ایک ہی آپ آج فرائیڈے نائٹ ہے جی اللہ تیرے جسم منور حیران ہوں میرے شاہ کیا, جی کیا شیر درست پڑھنا ہے اللہ ہر تیرے جسم منور, منور کتاب میں منور کتاب سے اے جانے حیران ہوں میرے شاہ یہ نہیں ہے اے جانے جان میں بتا رہا ہوں آپ کو جانے کہ جانے جا میں جانے تجلا سبحان اللہ چلے اچھی کوشش کی ان کو تحفہ دیا جائے ایسا شعر پڑی ہے جس میں لفظ آئے جلوہ جلوہ ہے کوئی جلوہ جلوہ دکھا دے کوئی یہ یہ سنا رہے یہ مدنی منی بھی سنا رہی ہے کوئی جلوہ کون سا ہے مجھے جلوا دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے دکھا دینا کل ماں پڑھا دینا چلے انہوں نے کوشش اچھی کی اس کو پورا کریں گے اچھا ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں اللہ تشریف ہے کیا جی مورے جلب نما مجھے معلوم ہے نہ تھا شکل انسان کو بڑھایا تھا بجانے نہ دیا یہ کیا کہاں کا کہاں لے گئے شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا جواب کچھ کچھ درست ہے پھر بھی تحفہ دیں گے ایسا کوئی شیر سنا جس میں لفظ آئے یار ایک تو ہم کہتے ہیں آپس میں یار لیکن یہاں کوئی اور یار مراد کون سنائے گا یار آپ کو یاد ہے بس آپ سنائیں گے کون سا شیر سنائیں گے کھڑے ہو جائے کون سا شیر یاد ہے اللہ تعالیٰ تو ہے اس میں یار تو ہے یار لیکن یہ وہ والا یار نہیں ہے جو میں نے آپ کو ارض کیا یہ تو یار رسول اللہ ہے چلیں ان کو بھی تحفہ دیتے توحفہ لے چکے ہیں اور کون سنائے گا بس چند ہاتھ اٹھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دی جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا آدھا شیر پڑ کے کے چھوڑ دیتے اب پہنچ گئے کافی حسرتیں ہیں آٹھ پہر حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں چہرہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا آپ نے شیر کچھ کچھ درست سنایا ہے ان کے لیے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں تحفہ بھی دے دیں ایسا کوئی شیر سنائے چلے میں ایک شیر پڑھتا ہوں آپ پورا کریں ٹھیک ہے پہلا مصرا پڑھوں گا شیر ہے وہ عطا دے تم اتا لو اچھا آنے تو دے مجھے چاچا جی غصے میں تو نہیں کیا نام ہے آپ کا محمد اشرف اشرف بھائی ماشاء اللہ شیر پورا کریں گے وہ اتا دے تم اتا لو وہی چاہے چاہو ہائے ہائے ماشاء ماشاءاللہ آپ کو ہدایت کے بخشش کے اچھے شیر یاد ہیں جی وہ وہی چاہے جو چاہو ماشاءاللہ تم نہیں ہیں وہ وہی چاہے جو چاہو ماشاءاللہ کیا نام بتایا آپ نے محمد اشرف اشرف امام شریف بھی سجا لیں تو کتنے اچھے لگیں گے آپ اللہ آپ کو برکت دے ان کو بھی تعریف پیش کریں گے ایک اور شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے پورے کریں گے آپ نہیں آپ کریں گے چلیں کیا نام ہے آپ کا محمد حمزہ علی حمزہ علی بھائی پورا کریں کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل اس میں ہے مخلسو مخلصو مخلسو ہے کہ مفلسو مفلسو تمہارا دل استعمال ہے آپ کا شیر بھی کچھ کچھ غلطی کے ساتھ درست ہو گیا ہے سبحر اللہ ماشاء اللہ اس شیر کو پورا کریں دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے میں گدا تادشاہ بھر دے پیالہ نور کا چلے ان سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے ملا رضا پورا کریں شیر تو بادشاہ میں گدا تاد میں کا کو سب گرا نور کا ملاد رضا نے شیر درست پورا نہیں کیا پھر بھی ان کو تحفہ دیتے ہیں چلے آپ پورا کریں اچھی کوشش کی میں گدا تو دشا بھر دے پیا لانور کا میں گدا توں با دشا بھر دے پیا لا نور کا نیور دل دونا پیا دے دور سد نور سبحان اللہ ماشاءاللہ تشریف رکھیں مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مدنی منوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں سب میں بھرا ہوا ہے ذوقہ ناتھ اور انشاءاللہ اللہ مرتے دم تک بھرا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ جاری ہے تین مرائل ہو چکے ہیں اور کتنا ہے کس کا اسکور دکھائیے دونوں ٹیمیں مدرسۃ المدینہ اور مکتبت المدینہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اور اب اگلے مرحلے کی طرف ہم بڑھیں گے چار پوائنٹ ہیں ہماری مدرسۃ المدینہ والوں کے اور مکتبت المدینہ والے اس وقت کسی پوائنٹ پر نہیں ہیں یہ اب تک کوئی پوائنٹ نہیں لیا یہ بڑی حیرت کی بات ہے ایسا پہلا مقابلہ ہے تین مرائل کے بعد ایک تین کا ایک بھی نمبر نہیں ہے چلے آگے جا کے بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی دلّی دور ہے چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے نصیب آپ کا میرے سامنے سات رنگوں کے باکسز ہیں ان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی پوائنٹ نکل سکتا ہے کوئی سوال نکل سکتا ہے کوئی انعام نکل سکتا ہے کچھ بھی نکل سکتا ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی چیز نہیں نکلے گی جس سے آپ کو تکلیف ہو ٹھیک ہے اچھی اچھی چیزیں ہیں ہاں نمبر مائنس ہوگا تو آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کو ملے تو سامنے والوں کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو تکلیف مت کیجیے گا جس کا جو نصیب اگر کوئی توحفہ نکلے گا تو جو اسلامی بھائی گے کا دونوں ٹیموں کو دو دو بار موقع دیا جائے گا اور ان میں دیکھیں کیا نکلتا ہے جس کی باری میں کون آ رہا ہے آپ میں سے آپ آ رہے ہیں शाकیر. اگر کوئی سوال نکلا تو جواب بھی انہیں کو دینا ہے اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا یہاں آ جائیے ہم شاکر ابداری کون سا رنگ پسند کریں گے یلو یلو کچھ ہے کچھ طے کر لیں کچھ کریں کچھ ہے آپ کے لیے انام بھی ہو سکتا ہے پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے اور خوشخبری آپ چاہیں تو ایک پوائنٹ لے لیں جو اس میں جو وہ چاہیے پوائنٹ لے کے پوائنٹ کی ٹینشن نہیں ہے پوائنٹ کی ٹینشن نہیں ہے ادھر لکھا ہے آپ کے لیے ہے خوشخبری رحان اور اس کے پیچھے ہے دو پوائنٹ دو پوائنٹ اور آپ کو مل گئے ہیں اللہ چلے بھائی نصیب ہے آپ چھ پوائنٹ پہ پہنچ گئے کیا بات, با بات ہے ویسے چار پہ تھے کون آئے گا آپ میں سے ممتقل، ممتقل آئیے مرحبا کون سا ننگ پسند کریں گے گرین جی گرین آپ کے لیے سوال ہے آپ نے جواب دینا ہے ٹھیک ہے تیار ہیں آپ سوال ہے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا تخلص بتائیے بتائیں گے تو ایک پوائنٹ ملے گا تخلص کیا ہوتا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے جلدی پچیس رضا مولانا مصطفیٰ رضا خان, خان رحمتہ تعالیٰ لے کا تخلص بتانا ہے کوئی یہاں سے ہیلپ نہیں کرے گا نوری نوری جی جی نوری کیا؟, کیا ہے ان کا تخلص تخلص کیا ہوتا ہے تخلص اکثر جو مکے کے آخری میں جو شیر ہوتا ہے وہاں پر شیر مقتے میں جو ش... شاعر اپنا تخلص نام استما... نام کے ساتھ استعمال کرتا ہے نک نیم بھی کہیں یہ دل دل تخلص ہوتا ہے اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء اللہ اپنی ٹیم کو پہلا پوائنٹ دلوایا ہے انہوں نے آزاد بھائی نے قید سے نکالا ہے آزاد کیا ہے نام کی جگہ پر شاعر جس نام کو استعمال کرتا ہے تخلص اسے کہتے ہیں اور مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ رحمٰ کا تخلص کیا ہے نوری نوری کے شیر سے کوئی شیر یاد ہے کسی کو نوری نا? مائک کی طرح کوئی شیر سنا جس میں نوری آئے بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں مدنی منی آپ سنائیں گے نوری پر شیر یاد ہے نوری محفل پہ چادر میری ل... نوری کی نور پہلا ہوا آج کی رات چلے ان کے لیے بھی سبحان اللہ دیں ان کا جواب درست نہیں ہے بنت نوری اس میں آ رہا ہے مگر اچھا ماشاءاللہ ما اللہ جواب دے دیا آپ سنائیں گے نوری کون شیر سنا ہے کھڑے ہو جائیں جی سنائیں جو کرنا ہے پورا شیر شروع سے ابھی نوری جمع تم شروع سے شیر شیر پہلا مشرا ریاضت کے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جمع تم اللہ سبحان اللہ ان کو بھی تائف پیش کریں گے نوری سے آپ نے شیر سنایا دونوں ٹیموں کو ایک ایک چانس دیا گیا ہے یہاں آنے کا دوسری بار کون آئیں گے آپ میں سے ٹیم مدرسۃ المدینہ کیا پتہ پھر پوائنٹ مل جائے جی کون سا رنگ پسند کریں گے براؤن براؤن اللہ بہت یہاں سے کوئی اشارہ نہیں کرے گا آپ نے یہی لینا ہے یا ایک پوائنٹ لینا ہے ایک پوائنٹ لے کے واپس جا سکتے ہیں آپ یہی لینا یہی لینا ہے جو ہے کیا بات ہے کیا کھا کیا ہے پھر سے دو پوائنٹ اللہ لنگرے ہو لنگرے لنگر کا کر ہے چلے بھائی نصیب ہے ان کے ان کے نصیب کچھ دیکھا تو نہیں تھا پہلے سے عجیب ہو رہا ہے یہ تو بتا دو جی کچھ پڑھ کے آئے دو وظائف پڑھ کے آئے چلے بھائی ہوتا ہی ہے کون آئے گا کون سا رنگ پسند کریں گے گرے دیکھیے کیا نکلتا ہے آپ کے لیے بھی کچھ ہے پسند کریں گے یہ یا دو پوائنٹ پانچ پوائنٹ نہیں میں اپنے اختیار سے دے رہا ہوں یا دو پوائنٹ لے لے یا اس پہ آ جائے اس پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی زبردست چیز ہو سوچ لیجیے گا دو پوائنٹ لیں گے اس پہ نہیں اگر اس میں پانچ پوائنٹ ہوئے تو لیں پھر لے لیں گے اب طے کر لیں کچھ کیا لیں گے دو پوائنٹ پکی بات ہے یہ نہیں فائنل سوچ لیں چلے بھائی ان کو دو پوائنٹ دے دیں اور اب آپ دیکھیں دھڑکتے دل کے ساتھ اس میں کیا ہے اس میں ہے ایک سوال اور اگر آپ دو پوائنٹ نہ لیتے تو آپ کو اس سوال کا جواب دینا تھا بہرحال انہوں نے سوال نہیں لیا سوال ہے اس شیر کا خالی حصہ پورا کریں یا الہی دعا ڈیش ڈیش ڈیش میرے مولا تو خیرات دے دے جلوائے سرورے امبیا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اس شیر کو کون پورا کرے گا جی کوئی ہے نہیں ہے یا الہی دعا ہے گدا کی میرے مولا تو خیرات دے دے بہرحال آپ نے دو پوائنٹ لینا پسند کیا آپ کو بھی دو پوائنٹ مل گئے آپ کو تو چار پوائنٹ ملے یہاں سے کوئی بات نہیں مدری چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چار مراحل سے ہماری ٹیم گزر چکی ہیں کچھ کالز لیں گے ویڈیو چلائیں گے ہمارے ناظرین کی اور کچھ کلام بھی پڑھیں گے منقوت اعلیٰ حضرت بھی پڑھیں گے یہاں پر کچھ دیر بیٹھتے ہیں آپ بھی جذبے کے ساتھ کلام اعلی حضرت میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا انشاءاللہ کچھ کالز بھی چلائیں گے سکور بورڈ دکھا دیجیے کس ٹیم کے کتنے پوائنٹس ہیں ٹیم مکتبت المدینہ تین پوائنٹس پر ہیں اور ٹیم مدرسۃ المدینہ آٹھ پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں اور دو مرائل ابھی باقی ہیں انشاءاللہ کچھ دیر کلام اعلی حضرت کے چند اشار ہم مل کے پڑیں گے اللہ الخبیب محمد فل الا نبی علی نبی صلی علی محمد صلی علی یادا شفی رہ گیا بو سادیں نا سیک پا ہو رہ care امام علیہ سنت کی کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے کلم کی کیا بات ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علی کا ایک بڑا ہی مشہور کلام اور بڑا ہی مایا ناز کلام بچے بچے کی زبان پہ جاری ہوتا ہے آئیے اس کے چند اشار مل کے پڑھتے ہیں آپ پڑھیں گے ساتھ انشاءاللہ ناظرین کو بھی مل کے پڑھنے کی اجازت ہے مل کے پڑھیے کا بدروں تجا تم کے کروڑو درو کا بدروا کروڑو دروا کے چمتو دو گا تم کے کروڑو دروا کے چمتو گا تم پہ کروڑوں درود شافی دے جزا تم پک کرو رو درو جزا تم پہ کرو رو درو شافی جزا تم فکرو کرو رو دروی جملہ بلا تم جملہ بلا, بلا, علي علي علي بلا تم کروڑ سارے کے بدرو تجا تم پنگ کروڑو دور اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی کیا اور کوئی کیا تم سے ہو بھلا تم جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود درواز کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا بار کو اپنے گیتا اپنے گیتا سون کرے گے بھلا سپ کرو رو سون کرے گے بھلا سپ کرو رو درون سون کرے گے بھلا سپ کروڑو سرو ہم جتہ میں نکی تم نے اتا میں نہ کی ہم نے خطا ہم خطابے ندی تم نے بتا دے ندی تم نے اٹا ندی کوئی کمی سربراہ تمری کرو رو در گوئی کمی سربراہ ٹکر کرو رو در گوئی کمی سربراہ تمری کرو کرم کی بھرن پھول بھی ام کے چمن برس کرم کی بھرن پھول بھی ام کے چمن پل سے کرم کی بھرن پھول بھی ام کے چمن پھول بھی ام کے چمن ایسے چلا دو ہبا تم کروڑو دروے چلا دو ہوا کرو رو رو سارے کے بدرو تجار تم پک رو رو دین کے حیدا چہ نے باب باؤ سین گر دال با کہہ تو کرے باغ باغ, باغ. کہے تو کرے باغ باغ پہ بدے آ کر سوا تم پے کروڑو ترو پہ آ کر سوا تم مدینے کی تروتی دل میرا اپ ہے جو کا تیرا سینگ داغ کہہ تو کرے باغ داغ سینہ کے گئے داغ داغ کہہ تو کرے باب باپ کہ باپ باپ بدلا کر سبا تم بھی کرو رو تو رو رو سبا تم بھی جو راضی کرے تم کو جو نادی کرے ٹھیک ہونا رضا تم پہ کرو رو درود رو ٹھیک ہونا رضا تم پہ کرو رو درود رو کے کے بدرو تجا تم پہ کرو بے کروڑو درو رو بگشمکو تجار One, four, three. One, four, three. محمد رضا اے امام اون سننا ابیشاہے امم کیجیے ہم پر بھی سایا اے امام محمد رضا سہ رضا, احمد رضا کا حشر تک جاری رہے گا فیض آقا کا آپ کا فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے خدا جز کی دعا ہے بدر خدا تار جز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ ہے امام احمد رضا ہے رضا مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے مدنی مقابلہ ذوق نات اور دونوں ٹیموں کے اس وقت کتنے نمبر ہیں آپ اسکرین پر ابھی دیکھیں گے اور جو زیادہ پوائنٹ لے گا انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے گا چار سیگمنٹ ہو چکے ہیں تین مکتبت المدینہ کے تین اور مدرسۃ المدینہ کے آٹھ نمبر ہیں اور بہت تف مقابلہ ہو سکتا ہے آگے جا کر آج جو پینٹنگ جس کا سسپینس ہم نے رکھا تھا یہ پینٹنگ نہیں ہے یہ کس طرح ہے باپو موتیوں کے ذریعے نگوں پر کام کیا نگوں کے ذریعے کام کیا ہے بابل المدینہ کراچی سے بنات سرور سجاد ماشاء اللہ انہوں نے بڑا ہی پیارا مدنی کام کیا دیکھیں آپ دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت کے مزار کی جو پینٹنگ اسکیچ نہیں ہے بلکہ یہ بڑی محنت سے کیا ہے انہوں نے اس کو ہمارے ناظرین دیکھیں ذرا غور سے نگوں سے بنا ہے یہ بھی اس کے آلہ حضرت ہے اچھا یہ اسکرین پہ جیسے بلب چل رہے ہیں وہ گزرے اچھا ماشاء اللہ دیکھیں بلب چمک رہا ہے جی کسی کو چاہیے سب کو چاہیے مگر ابھی مدنی فیس بتائیں گے پھر ابھی نہیں آج تو ابھی تو آیا ہے ان کی بھی دل دلچوی ہوگی ہم اپنے پوچھ تو نہیں سلسلے میں انہوں نے تو ہمیں دے دیا ہے نا ہماری مجلس کو نہیں دیا واپس لیں گے چلے لے جائیں بھائی آپ نے تو میرے منہ میں پانی لے آئے تھے چلے دیکھ لیجیے اگر ہمیں دیتے ہوں تو آپ اپنے منچ پہ کہیں زینت بناتے ہیں اس کی بارہ تک کے لیے ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی چینل کی زینت بنا دے بہرحال بہت بہت مبارک ہو بہت اچھے انداز میں آپ نے اس کو بنایا اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کے اعلیٰ حضرت میں اور برکتیں دے اور آپ کو اس کے رسول نے بھی ترق کیا تھا فرمائے نعرہ لگائے حضرت جاری رضا جاری رہے گا انشاءاللہ دو مرحلے باقی ہیں آج ہم نے سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہزادیوں کی تعداد بیٹیوں کی تعداد بتائیں درست جواب ہے درست جواب دینے والوں میں سے بارہ کے نام ہوں درست جواب, جواب کیا ہے بابو درست جواب ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی کی پانچ شہزادیاں تھیں پانچ شہزادیاں ٹھیک ہے درست جواب دینے والوں کے نام ہیں بنت نور اتاریہ بہاولپور پور امر رضا باب المدینہ کراچی دلشاد اتاری رابل حسان اتاری گوجرا, گوجرا، شہزاد اتاری ضیا کوٹ سیال کوٹ بنتے عبد الستار مرکز ال اولیا لاہور غلام رسول اتاری سردار آباد فیصلہ باد بنتے رفیق گوجرا والا محمد اشرف شیخو پورا نجیب رضا قبولہ شریف پاک پتن محمد بن محمد دانیال گلزارت اعبہ سرگودا محمد اوبے ستاری زمزم نگر حیدرآباد ان کے درمیان دراندازی ہوگی اور جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ ان تک ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تحفہ پہنچ جائے انشاءاللہ شاء اللہ ماشاء آج جو ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کے لیے تحفہ نکلا ہے محمد اوبے ستاری ماشاء اللہ, اللہ تو انہیں ان اللہ بائی پوسٹ مدنی چینل کی طرف سے تاہف پہنچائے جائیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا راؤنڈ اس کا نام ہے حروف تحجی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَحَا کیا وَحَا کی? حضرت حضرت حضرت حروف تہجی اردو کے 37 سیون ہے اور ان میں سے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی شیر شروع ہوتا ہے شیر پڑھنا ہے اسلامی ناتیا منقبت کا حمد کا اور یہی ہے مقابلہ دونوں ٹیموں نے اب آپ آپس میں مشورہ نہیں کرنا کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا جس کی باری ہوگی وہ اپنی باری پر اپنی مدد آپ سے شیر سنائیں گے پچیس سیکنڈ ہوں گے ہر جواب پر ایک پوائنٹ ملے گا کون آ رہا ہے مدرسۃ المدینہ کی ٹیم سے آپ اسے بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے اور جو وارد, ہر پہرو کے سامنے آئے گا اس سے شیر سنانا ہے دانش بھائی مدرس المدینہ کے ناظم نے اس کو گھمایا ہے دیکھیں فیزان مدینہ کے نازم ہے فیضان مدینہ کا جو مدرسۃ المدینہ جی جی ہے جی ماشاء یہ جی جی ورڈ آیا ہے حرف آیا ہے ہاں ہاں ہاں آسان بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا آسان ہے گاف گاف سے شیر سنائیں گے آپ کا مائک لگا ہوا ہے نا جی گناہ گاروں کو حادث سے نوید خوش مالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے سبحان اللہ, اللہ احمد سو والی ہے احمد جیاری سا, جیاری سا والی ہے یعنی احمد جیسا والی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ مدینہ مدینہ کیا بات ہے بہت پیارا شیخ کون آ رہا ہے اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے ہر جواب پر ایک پوائنٹ بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے مکتبد المدینہ کی ٹیم کے رکن ہیں اور آپ کے لیے حرف آ رہا ہے توبا میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو ناطے نبی لکھنے مانگو ناتے نبی لکھنے کو روشے قد سے ایسی شاخ صوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو ناتے نبی لکھنے کو رو ہے سے ایسی شاخ جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا شیر پڑا کیا بات ہے اعلیٰ کی کیا بات ہے استوبا کی جی کون آئے گا مدرست المدینہ کی ٹیم جو حرف آئے گا آپ خود شیر دیں گے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے آپ کی مدد نہیں کرے گا کوئی ٹیم والا یہ آگیا گیا آپ کے لیے ایسا حرف کے سے کوئی شیر ہی نہیں آتا چلے کیا پڑھ کے آئے آپ کچھ کچھ عجیب بھی ہو رہا ہے آپ کی ٹیم کا پھر جان آ جائے یہ تو اچھی بھی ہوگا یہ ہے ٹے مجھے لگا پھر وہی رک رہا ہے ٹے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی دیکھ لیں سوچ لیں اور ٹھیک ہے سنائیے ठंडी ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ماہ کی ماہ کی فضا مدینے کی سب سے سنا ہے آپ تو ناپ خائیں ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوامدی نیکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوامی نیکی مہکی مہکی فضامدی نیکی مہار اللہ ماشاء اللہ ایک اور پوائنٹ حاصل کر لیا ہے کون آئے گا تمہارا نا ٹھیک دوسری باری ہے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے گھمائیں گے دیکھیں کیا آتا ہے آپ کے لیے بڑی جان لگائیے جی آسانی ہے سب آسان ہے آپ گھبرائیں نہیں آپ کے لیے آیا آنے والا ہے او خیر خواص شیر سنانا ہے آپ نے جی اچھی لگی سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو تو مدینے کی گلی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ اللہ بھائی کم بیک کر رہے ہیں آخری اسلامی بھائی ہر ٹیم کے ہر رکن نے باری باری آنا ہے جی شاکر بھائی کیا آنے والا ہے کیا لگتا ہے جو بھی آ جائے جو بھی آ جائے بھرپور تیاری ہے کوشش ہے اللہ کانفیڈینٹ تو ہے نا کانفیڈینٹ آپ کا اچھا ہے یہ गया گیا چے آ گیا چی چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا نے چمکانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ آزاد بھائی چمکا اللہ بہت آرام سے گھمایا دیکھیں کہاں آ کر رکتا ہے یہ پھر چی جین سے شیر ز جا میں تو خوب دمستم وہ تو جا جیم جیم سے شیر سنانا ہے تیرہ سیکنڈ باقی ہے نہیں جیم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے اس کو شیر مانیں گے کہ نہیں چلے آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے مکتبۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے بڑا ٹف گیارہ نمبر گیارہ پوائنٹ ہیں مدرسۃ المدینہ کے پانچ چھ پوائنٹ ہیں مدرسۃ المدینہ مکتبت المدینہ والوں کے سکور بورڈ سے پہلے آپ میں سے کون آئے گا حاضرین میں سے بہت سارے ہیں تیار لیکن جو اب تک نہیں آیا ہو شیر بھی سنانا ہے صرف لبیک کوئی بھی نہیں کہے گا پہلی بار جو اب تک نہیں آیا ہو آپ آ جائیں جلدی سے اس کو گما کے پھر شیر بھی سنانا ہے جی مرحبا کیا نام ہے آپ کا اعظم شہزاد اب تاری شہزاد اب تاری بابل مدینہ کیا آپ ہر ہر سے آتا ہے آپ کو شیر تو پھر آپ آگے آ تو کوشش کریں گے چلیں دیکھیں آپ کا نصیب چلے تے نہیں ہے آپ تھوڑا سا اوپر والی فلور پہ چلے جائیں تے سے سنا دیں تا سے آتا ہے تا سے تو آتا ہوگا چلے ایک فلور اور اوپر چلے جائیں باہر سے گھبرائے نہیں سوچ لے سوچ لے اس سے اس سے ایک فلور اوپر چار منزل اوپر چڑھ جائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ماشاءاللہ آپ کو چار منزلیں ہم نے اوپر چڑھا دیا آپ بھی ہمیں کچھ توحفہ دیتے کوئی نیت کر لیں اچھی سی ان شاء مدنی کافلے میں انشاءاللہ بارہ سے پہلے پہلے کب تک اسی سال کر لوں گا اسی سال پورا سال پڑا ہے زندگی کا کیا برف گیارہویں شریف سے پہلے پہلے سبحان اللہ شہزاد بھائی کے لیے تحفہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ذوق ناد جاری ہے اور اب آخری راؤنڈ ہے وقت کم ہے ہم شروع کرتے ہیں اپنا آخری مرحلہ اس کو یہاں سے ریموو کریں گے اسکور بورڈ دیکھیں آپ پانچ نمبر کی کمی ہے ٹیم مکتبت المدینہ کو اور کسی بھی طرح یہ پانچ نمبر جانے نہیں چاہیے اگر آگے بڑھنا ہے تو شروع کرتے ہیں آخری مرحلہ بڑا ہی کٹن اور سنسنی خیز مرحلہ ہے یہ سوچ سمجھ کر دس شیر ہیں دس پوائنٹ ہیں اور جو بیل بجائے گا اسی کی باری ہوگی اب کسی کی باری نہیں ہے یہاں سے کوئی ہیلپ نہیں کرے گا سبحان اللہ کی سداؤں کے علاوہ کوئی آواز اب نہ نکلے پلیز بیل آپ کی کام کر رہی ہے چیک کر لیجیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے ماشاءاللہ آپ جب شیر سمجھ جائیں میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں تب بیل بجائے جو پہلے بجائیں گے وہ شیر پورا کریں گے جنہوں نے شیر بیل بجا کر شیر پورا نہ کیا تو ایک پوائنٹ مائنس ہو جائے گا جی یہ بیل نہیں بج رہی بج رہی ہے نا آپ ذرا بجانے والے بنے یار چلے پہلا شیر ہے دس پوائنٹ ہے ہر اس پورے مرحلے کے ٹھیک ہے تیار ہیں آپ پہلا شیر گر گر خوشی مکتبت المدینہ گر خوشی بیل بجا دی گر خوشی ہے تو مشہور شیر سترہ سولہ وقت آپ کا کم ہے آپ نے اگر شیر نہیں سمجھا گر تا خوشی تا? چاہیے تو مدینے چلو چشم نم چاہیے تو مدینے چلو شیر پورا کیجئے گر خوشی چاہیے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو بیل بجا کر آپ شاید پھنس گئے ہیں گھر خوشی چاہیے نہیں پورا کریں گے اس کو بھی کریں گے تو جلدی کیجیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں بتائیں گے آپ نے شیر درست بتایا تھا لیکن پورا نہیں کر سکے گھر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے قید سارے کا سارا مدینے میں ہے مدینے جانا ہے نا اچھا ایک نمبر آپ نے کم کروا لیا آپ کو چھ پوائنٹ کی کمی تھی اب پانچ کی کمی تھی اب چھ پوائنٹ کی کمی ہو گئی لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے دوسرا آب شیر آب دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے جب بلایا مکتبل مدی بلایا کان خود ہی انتظام ہو گئے اتنی جلدی تیئیس سیکنڈ باقی آپ نے پورا کر دیا جب بلایا یہی ہے میرا مرادی شیر سوچ لیجیے ورنہ ایک نمبر اور پوائنٹ ہو جائے پوائنٹ کم ہو جائے جب بلایا آکا جب بلایا آکا نے خود ہی انتظام ہو گئے جواب بالکل درست ہے ایک پوائنٹ کی کمی پوری کر لی ہے تیسرا شیر پڑوں گا شیر ہے گوشاہ مکتبۃ المدینہ گوشاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں واد چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر سوچ لیجئے یہی ہے آپ نے کہا گوشے شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں کس کا شیر ہے الازت الا حضرت چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر جواب پھر درست ہو گیا ہے تین شیر اور دو پوائنٹ اس طرف چلے گئے ہیں سات شیر ابھی باقی ہیں چوتھا شیر پڑوں گا شیر ہے جلی جلی بو پڑھی جلی المدینہ جلدی کیجیے جلی جلی بو سے جس کی پیدا ہے سوزے عشق چشمے والا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب میں ہے دیکھ لیجئے یہی شعر ہے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے چار شعر ہو چکے ہیں پانچواں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے چھ پوائنٹ کا مقابلہ ابھی باقی ہے اور آپ کو کمی ہے کافی پوائنٹ کی پانچ کی پانچواں شیر ہے ان کو امت پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا اللہ اللہ اللہ کسی نے بیل نہیں بجائی جو پہلے بیل بجائے گا وہ پوائنٹ لے سکتا ہے شیر پورا کریں گے بیل بجانے کا ٹائم ہے اٹھارہ سیکنڈ چل رہا ہے پانچواں شیر ہے یہ ہے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا بیل کوئی نہیں بجا رہا رسک نہیں لے رہے سات سیکنڈ باقی ہیں وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے کسی <سؤال> نے بیل <سؤال> نہیں بجائی ہے یہاں پر حاضرین ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں باپو پورا کر دیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آسو بہا بہر اللہ اکبر باپو کا جواب درست ہے ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر باپو مکتب چھٹا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں ہی سے مانگے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہی لو لگی تمہارے در سے ہی لو لگی ہے ٹھنڈا ٹھنڈا پڑا ہے اچھا آپ کو ہو گیا آپ جیت گئے آپ کا جواب بالکل درست ہے اللہ اکبر مدرسۃ المدینہ والوں نے اپنی جگہ شاید آگے بنا لی ہے ساتواں شیر آپ کے لیے بھی چانس ہے کیونکہ دو ٹیمیں ہارنے والی بھی آگے آئیں گی شیر ہے مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزا پاکیزا فضا سنجیدہ سنجیدہ اتنی جلدی مطلب کہیں جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزا پاکیزا فضا سنجیدہ, سنجیدہ سنجیدہ جواب درست ہو گیا ہے سات شیر ہو چکے ہیں آٹھواں شیر تیبہ کی سیر کو چلے قدموں میں ان کے جان دیں اتنا مشہور شیر پچیس سیکنڈ میں تو بیل بجائے گا طےبہ <سؤال> کی سیر کو چلیں <سؤال> قدموں میں ان کے جان دیں ये, ये. جلدی اگر بیل بجائیں گے تو شیر پورا کریں گے <سؤال> بڑا <بلاب سؤال> پیارا شیر ہے مقصد المدینہ <سؤال> <دل> والے ہاں کر رہے آگے آنا ہے کہ نہیں جی پورا کیجیے طےبا کی سیر کو چلیں قدموں میں ان کے جان دیں دفن ہو ان کے قدموں میں ہے یہی التجا فخر دفتر ہو کے شہر میں ہے یہی التجا فکر. دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط جواب درست ہو گیا ہے okay. نواز خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جواب پھر درست yeah. جامعات المدینہ کی ٹیم نے پندرہ پوائنٹ لیے تھے پرسوں اور اگر یہ ایک پوائنٹ اور لے لیتے ہیں تو سب سے زیادہ نمبر لینے والی ٹیم بن جائے گی آخری شیر ہے اگر آپ اب پوائنٹ لیتے بھی ہیں تو بھی آپ آگے نہیں آ سکتے آپ کو آج الوداع کہنا پڑے گا شیر ہے تصور میں تیری ہر شہ پہ یوں نظریں جماتا ہوں نجانے کون سی شہ میں تیرا دیدار <laughs> نہ جانے کون سی شہر میں تیرا دیدار ہو جائے مدری چینل کے ناظرین مدری مقابلہ مکمل ہوا مدرسۃ المدینہ کی ٹیم کوٹر فائنل میں پہنچ چکی ہے آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں کون سی چھ ٹیمیں یہ لوزر یعنی پیچھے رہ گئی تھی اور ان میں سے دو ٹیمیں آگے آنے والی ہیں اب. اور وہ کون سی دو ٹیمیں ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے آج کا اسکور آپ دیکھ رہے ہیں مکتبت المدینہ کی ٹیم سات پوائنٹ اور مدرسۃ المدینہ کی ٹیم 17 پوائنٹ پر دس پوائنٹ کا اضافہ نظر آ رہا ہے بہت بڑی بات ہے اس وقت تک کا سب سے بڑا یہ ان کا مارجن ہے بہت بڑا اسکور ہے بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے ہمارے مدس المدینہ کے یہ ناظمین ہمارے سائی بھائی اللہ بڑے اچھے رہے انہوں نے بھی بڑی اچھی محنت کی لیکن بہرحال کسی ایک نے پیچھے رہنا تھا ہماری چار ٹیمیں جو ہیں وہ آج پیچھے رہ رہی ہیں ان میں سے ایک یہی ٹیم مکتبت المدینہ اس کے علاوہ ہماری ٹیم المدینت العلمیا ہماری ٹیم جو تین مزید ٹیم ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے اسکور بورٹ دیکھ لیجیے کس طرح یہ مدری مقابلہ ہوا آپ ابھی اٹھیے گا نہیں پلیز سات نمبر ہیں کس طرح مکتبۃ المدینہ کے یہ دیکھ رہے ہیں پوری کارکردگی ہے مدرسۃ المدینہ والوں کے سترہ پوائنٹ ہیں اور بہرحال یہ اب پیچھے جا چکے ہیں انہیں ان اللہ ہم تعف بھی دیں گے پری کوارٹر فائنل آج ختم ہے اور اب پہلا کوارٹر فائنل ٹیم مدرسۃ المدینا آن لائن کے درم... اور مدنی نامات ٹیم کے درمیان ہوگا پیر کے دن آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ اتوار کو جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد حسان اتاری احمد برکات بلایا بہت ہی پیارے موضوع کے ساتھ آ رہے ہیں اس میں بھی ضرور شرکت کیجئے گا ضرور دیکھیے گا اور پیر کو انشاءاللہ اللہ اب ذوق نات آپ دیکھیں گے منگل کو پھر گیپ ہوگا اور بدھ سے جو ذوقیہ شروع ہوں گے یہ کنٹینیو پچیس سفر تک چلیں گے پھر کوئی گیپ نہیں ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں صرف اب جو گیپ ہے وہ اتوار اور منگل کا ہے آپ دیکھیے جو چار ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں چھ ٹیمیں یہ پیچھے رہنے والی ہیں مدن انعامات مدنی چینل مجلس آئی ٹی المدینت العلمیا خدام المساجد اور مکتبت المدینہ ان چھ میں کون سی دو ٹیمیں زیادہ پوائنٹ لیے ہوئے ہیں مدن انعامات کی ٹیم اور مجلس آئی ٹی کی ٹیم ان دونوں کو مبارک ہو یہ دوبارہ کم بیک کر ہیں اور یہ پھر سے مدنی مقابلے میں آئیں گے ان کا جدول بھی انشاءاللہ ان کو جلد دیا جائے گا آپ انشاءاللہ کل مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیے گا پرسوں رات نو بجے کم بیش پھر ہوگی آپ سے ملاقات اپنا بہت خیال رکھیے گا اعلی حضرت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد